سلسلہ ذوق نات میں ہم حاضر ہیں اور پاکستان میں آج شوال کی دو تاریخ ہے الحمد للہ مسلمانہ نے اسلام نے کل عید بھی منائی اور ہمارے ہاں عرفن آج دوسری عید ہے اور کل تیسرا دن ہوگا عید کا مدنی چینل اپنی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خصوصی سلسلے دکھا رہا ہے اور اس کی کڑی ہے ایک ذوق نعت جس میں ہوتی ہے مدنی اشعار کی تکرار اور دیگر پیارے پیارے مزیدار سلسلے ہوتے ہیں اور بالخصوص یہ سب گھومتا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردا گرد نعتیں پڑی جاتی ہیں آپ کی فرمائشوں کو ہم شامل کرتے ہیں آپ کے ایس ایم ایس کو ہم سنتے ہیں اور دیگر پیاری پیاری گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں عید کے ایام ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے اور کوئی سکورنگ پوائنٹ اسکورنگ کا سلسلہ بھی نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے ہم یہاں پر شرکت کی نیت کر لیتے ہیں آپ بھی نیت فرمائیں حدیث پاک میں ہے نیت امن خیر من یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عید کے دنوں میں بھی نیتوں کو نہیں بھولنا چاہیے جیسے بعض لوگ عید کے دنوں میں نمازوں کو بھول جاتے ہیں نیکیوں کو بھول جاتے ہیں تو ایسا ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے عید کے ایام تو شکرانے کے ایام ہیں مزید اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے یا جیسے رمضان میں تھے کم از کم ویسے ہی نکیاں بجا لاتا رہے کوشش کرتا رہے نیتوں کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت فرمائیں میرے یہاں پر رفقا اسلامی بھائی بھی نیتیں فرمائیں کہ ہم رضاء الہی کے لیے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہاں پر شرکت کرے ہیں کریں گے نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی سلسلے میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے آپ بھی علم دین سیکھنے کی بھی نیت فرمائیے اور مزید اچھی اچھی نیتیں کریں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور جو نیتیں مستحضر ہوں آپ فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلے کا ذوق مزید بڑھے گا ہمارے ساتھ الحمد للہ مدنی چینل کے پیارے پیارے نعت اسلامی بھائی تشریف فرمائے میرے دائیں طرف آپ کے بائیں طرف مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نادخواں. بہت ہی مشہور نعت اور آپ نے یقیناً ان کی آواز کو سنا ہوگا ان کے کلاموں کو سنا ہوگا انشاءاللہ ان کے کئی مشہور کلاموں میں سے کچھ کا انتخاب بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے ہم چاہیں گے کہ وہ یہاں پر سنائے جائیں ہمارے محمد خلیل اتاری تشریف فرما ہے اور میرے بائیں طرف آپ کے دائیں طرف ہمارے محمد صدیق اتاری ہمارے محمد کاشف اتاری یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے شناخواہ ہیں ان کی بھی نعتوں کو آپ سنتے ہوں گے رمضان شریف میں بلکہ ماشاء ہمارے کاشپ بھائی تو بہت پیاری اذان بھی دیتے ہیں لیکن ابھی اذان کا وقت نہیں ہے ورنہ ہم ان کو عرض کرتے خیر سلسلہ ذوق نات ہے عالباً مدنی چینل پر یہ مدنی اشعار کی تکرار لکھا ہے تو یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اسی سے سلسلے کا نام رکھ دیا گیا ہے لیکن ذوق نات اگر اس کا نام ہو تو زیادہ بہتر ہے اگر ہو سکے تو اس کو تبدیل کر دیں بریکٹ میں ہلا لین میں ذوق نات بھی لکھ دیا جائے آگے بڑھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کتنی پیاری آراستہ پیراستہ یہ مجلس آپ دیکھ رہے ہیں کم کمہ بھی برقی جل رہے ہیں اور ایک خوبصورت فضا ہے مگر اس کی آراستگی میں مزید اضافہ کیسے ہو درود پاک کے ذریعے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلی صل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل بھائی آپ کو گزری ہوئی عید بہت بہت, بہت مبارک ہو مائک لے لیجیے آپ کو بہت بہت, بہت جزاک اللہ و خیر کرتے دن آپ کا کا کا وغیرہ کھانے کا اور جو روٹین ہوتا ہے سب تھا تھا تھا یا لگا رات بھر سیلان مدینہ میں حاضر رہی صبح بھی الحمدللہ یہیں پر حاضر رہی اور زہر کے بعد گھر پہنچنے کے بعد پھر ظہر کے بعد اپ گھر پہنچے یعنی آپ عید کی نماز پھر ظہر پورا دن تقریبا یہیں پر ماشاءاللہ بابا کی برکتیں لے رہے ہوں گے سبحان اللہ بابا کے قدموں میں رہ کر الحمدللہ جو وقت مل جائے وہ عید عید اس سے بہتر وقت یقینا نہیں ہو سکتا صحیح کہ جو وقت اللہ کے گھر میں اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس گزر جائے اس سے بہتر وقت سبحان تو نہیں گزارا جا سکتا الحمدللہ یہی حاضری رہی اس کے بعد پھر گھر پر جا کر بس وغیرہ کے پر. ساتھ عید گزاری ماشاءاللہ یہ مطلب ایک طرح سے عجیب بھی ہے کہ آپ نے عید کے کئی گھنٹے ابتدائی وقت جو ہے وہ فیضان مدینہ میں گزارا لیکن سوچنے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی عید انہوں نے گزاری باپا کے قرب میں رہ کر فیضان مدینہ میں رہ کر ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ابھی تو تھکن آپ کو لگی ہوگی فیضان مدینہ میں آپ کو اکثر مدنی میں بھی دیکھتے, ہوں, دیکھتے ہوں گے ناظری ہم بھی دیکھتے تھے لیکن بھی عید مبارک آپ کو بھی حضرت عید مبارک آپ کی عید کیسی گزری حضرت جی اللہ آپ کا کیا معمول ہوتا ہے مدری ماحول میں دیکھا ہے کہ فجر کی نماز سے دن شروع ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے بلکہ ہو سکے تو تہجد لیکن ظاہر ہے کہ اگر کسی نے پڑھی بھی ہوگی تو اظہار نہیں کرتے ہوں گے تو یوں ہی دن کا آغاز ہو ورنہ لوگوں کا آغاز دن کا عید کی نماز سے ہوتا ہے عید کی نماز تو بعد میں پہلے فجر کی نماز ہے آپ نے وہ چھوڑ دی مطلب مدری ماحول میں الحمدللہ یہ دیکھا جاتا ہے اور بھی ہوں گے جو فجر کی نماز مس نہیں کرتے اور یہ ذہن ہونا چاہیے فجر کی نماز پھر عید پھر والدین کے ہاتھ چومنے کی ترکیب بہت اچھی بات دعائیں دعائیں دینا واہ اور پھر یہ کہ شیر خواہ کا سلسلہ رشتے داروں وغیرہ کے ساتھ پھر نماز اس میں بھی آزمائش ہو جاتی ہے لوگ ملنے ملانے میں نماز زہر کی جماعت فوت ہونے کا خطرہ پھر یہ کہ عصر کی نماز تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے لوگ تو اس دن میں خاص طور پر نمازوں کا خصوصی خیال رکھنا کیونکہ آپ دیکھیں عید کے دن فجر کی نماز میں بھی کچھ صفحے کم ہو گئی اب عید میں پوری مسجد بھر گئی زہر میں کچھ کم عصر میں جب دیکھتے ہیں تو باقی لگتا ہے کہ رمضان رخصت ہوگا مسجدوں अम्ण کا अम्ण جو رمضان. کیا ان کے غم کی کیفیت ہوگی مسجدیں بھی ظاہر ان کا بھی دل رکتا ہے کہ یار میں ہو گئے گویا مسجد کی اور میں کو فجر سب کے لیے یہ ترکیب بنائی سارا دن کہ جماعت سے وعدہ ہوں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ کاشیف بھائی تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں کرم فرمائے وہ آپ کے ساتھ جو امام صاحب ہیں وہ شاید باہر گئے ہوئے ہیں آپ یہیں پر آپ کی تو ترکیب ہوگی نمازوں سے وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ دکھیاری امت وہ بچارے جو وہاں کے پریشان حال اسلامی بھائی ہیں ان کو ناطے پیس ان کو کہتے ہیں آئی ڈی پیز میں گئے ہوئے ہمارے اسد مدنی ہم ان کو بھی بہت بہت عید مبارک کہتے ہیں ماشاءاللہ کل ہم دیکھ رہے تھے ان کو اس مدنی گلدستے میں تو اب ان کی فرائض آپ سرا انجام دے رہے ہیں آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک حضرت خلیل بھائی میں چاہوں گا ابتدا آپ سے ہو اور کچھ حمد کے مناجات کے جو آپ چاہیں چند اشار ابتداء میں پیش کیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صل وسلم علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کے نیت اس کے عمل سے پہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے کلام پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلام سنیں گے اور ہو سکے تو بعد اب طریقے سے دو جانو بیٹھ کر کلام سننے کی نیت فرمائیے اچھا حبیب معذرت کے ساتھ شیئر کر لوں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں آپ کی فرمائش بھی ہم انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں کال کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی فرمائش وغیرہ ہے 02134942526 دوسرا نمبر ہے 02134942522 یہ دو نمبرز ہیں ہمارے اسلامی بھائی آپ کی کال سنیں گے ریکارڈ کریں گے اور انشاءاللہ ممکنہ اللہ صورت میں ہم تک پہنچا دیں گے آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کا نمبر بھی آپ کی اسکرین پر چل رہا ہوگا آپ ان نمبرز کے ذریعے ان شاء اللہ میرے پاس جو ڈیوائس موجود ہے اس تک رسائی حاصل کر سکیں گے آپ اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے کالز کے ذریعے ہم سے مربوط ہو جائیں آپ اپنی بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی تجربہ ہے یا کوئی اور بات ہے کوئی نعت کی فرمائش ہے ضرور کیجیے ان اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پیارے شناخو اسلامی بھائی سلسلے میں حاضر ہیں اور ابھی سنتے ہیں ہم الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ لا ل لا الہ الا اللہ ہسبیر بھی الہ الا اللہ حق لا اللہ کھل جائے در جنت کے Surah Al-Fatihah zikr qabool ho ye arab da ilaha illallah khalaqina اللہ اللہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذوق نات اور اب ہے مدنی اشعار کی تکرار کا وقت آپس میں ہم انشاءاللہ کچھ دیر اشعار کی تکرار بھی کریں گے اور آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے ایس ایم ایس آ رہے ہیں اور کالز بھی امید ہے کہ آ رہی ہوں گی آپ کال اور ایس ایم ایس کے نمبرز بھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں اور یہاں پر پیارے پیارے سناخوان اسلامی بھائی بھی ہیں رضوان بھائی بھی آج پھر سے کرم فرما ہیں اور آپ سے آج کچھ پیاری پیاری باتیں بھی کرنی ہیں مجھے کچھ پوچھنا بھی ہے اور مدنی مننے بھی تشریف فرما ہیں مفتی فاروق رحمتہ اللہ تعالی کے صاحبزادے بھی تشریف فرما ہیں آج آپ سے ہم نعت نہیں سنیں گے آج آپ سے ہم نماز کی شرائط سنیں گے یاد ہے آپ کو اچھا یاد ہے چلیں آپ تیار رہیے گا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں کچھ آپ مزید تیاری کر لیجیے پھر انشاءاللہ ہم سنیں گے آپ سے نماز کی شرائط آپ ناظرین کو بتائیے گا اور اس دوران آپ اپنی کالز وغیرہ بھی ریکارڈ کرواتے رہیں ایس ایم ایس کے لیے بھی کچھ ویٹ کیجیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اشعار کی تکرار کچھ دیر کرے اور پہلا شعر جو ہو اس سے آگے بڑھیں گے جو آخری حرف ہوگا اس سے پچیس سیکنڈ کے اندر شیر دینا ہوگا تو میں چاہوں گا کہ ایم سی آر سے کاؤنٹر بھی چلایا جائے ٹوئنٹی فائیو سیکنڈس کے اندر اندر یہ سلسلہ آگے بڑھے ہمارے سدیک بھائی اور کاشف بھائی بھی ایک ساتھ اور خلیل بھائی اکیلے کافی ہیں رضوان بھائی ان شاء ان کا ساتھ دیں گے میں پہلا شیر پڑھتا ہوں جی انشاء اللہ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں گریوی میں کیوں پورے پورے ان اللہ تعالی میں پہلا شعر پڑھتا ہوں بہت ہی پیارا شعر ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ خطرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تبا کی سیر سیر راہ راہ سے شیر پڑھے گی طرز میں پڑھیں ترز میں پڑھے سب مل کے پڑھ سکیں گے مزہ آئے گا راہ پور ہے کیا کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے یعنی پاؤں بھی زخمی ہے راہ بھی پورخار ہے اب زخمی حالت میں اس پرخار راہ سے چلنا ہے کیا ہونا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا سر یاد سے شیر آئے گا یا خدا جے پی بولا کیلے کا با دیکھوں یا خدا حج پہ بولا کہ میں با دیکھوں کاش اقب میں میٹھا مدینہ دیکھوں کاش بارے میں دیکھوں کیا بات ہے نور سے بچوں کا پسندیدہ شیر کر پڑا گیا کون سا نور والا آیا یہ شیر نہیں ہے نا یہ تو ابتدائی ہے نہیں شیر نہیں ہے ہےوری داری نوری امام نوری داری فیض ای نادہ جگتے جاری فیض ای جگتے جاری, جگت جاری نوری موری داری فیضا جگتے جاری تور جا دے ناس تور جا مدری منی نے بھی ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے کیا بات ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی باپا سے محبت مدری منی کس کی ہے خلیل بھائی کی ہے آپ کی بیٹی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے مدری منو کی بہار ہے ان سے بھی کچھ سنیں گے آج یہ مدوی مقصد سنائیں گے کچھ اور نہ سنا دیں یہ ٹینشن چلے احتیاط دیکھ لیں گے چلے راہ را سے شیر رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا ہر دم وقت دا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وت دہ ترا جترہ پاک میں نو کم بخشترا میرا اللہ دا نام لے اللہ اللہ دا نام لے اللہ دا پنجابی پر پنجابی واہ اگلے سلگو گا کرے اگلے سنن کو غم نہیں اگلے سنن کو غم نہیں اگلے شن ہوگا کرے اگلے سنن کو غم نہیں اگلے شن ہوگا کرے اگلے سنن کو غم نہیں فت نئی کی ہیرا میں بل گیا دیوار تو فتنہ باطل کی ہیرا میں بل گیا دیوار تو اتنے سنت بات تھا تو کلام تو ہمیں پورا سننا تھا آپ نے ماشاءاللہ اس میں سنا دیا کئیوں کی فرمائش شاید ابھی پوری ہو چکی ہو چلے واؤ آخری شہر ہے جو آپ دیں گے اور پھر یہ آگے بڑھائیں گے رضوان بھائی اور خلیل بھائی واؤ کیا جو کا رنگ ہے شہیبت ہاں تیرا واہ کیا جو دو کر ہے شہیبت ہاں تیرا سنتا والا تیرا امریکہ یورپ ایشیا افریقہ حل زمی امریکہ یورپ شیا افریقہ ہل زمی کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے تجھے سلام پیر کا میرے پیر یہ نام کا دری کے کئی اشار سنائے ہیں یہ ہونا چاہیے ویسے صرف منقبت سے سنانے ہے پھر باؤنڈ ہو جائے سلسلے میں اور صرف الگ الگ صرف منا جاتا صرف منایا جاتا چلے آخری شیر ہے یا بولا ہمیں بغداد بولا بولا ہمیں باد بغداد بلا بولا ہمیں جلوا بھی دکھاؤ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے ناتخوا اسلامی بھائیوں نے مدنی اشار کی تکرار کی سلسلے کو رکنے نہیں دیا اور اشار بھی آسان ہی تھے حروف کوئی مشکل نہیں آئے کہ جس سے شعر سنانا کوئی بہت زیادہ مشکل ہو خیر سفر کے موقع پہ نا در سفر در پیش آتے ہیں سفر کو کو اس کو جو ہے وہ چلانے کے لیے نا ایک تعداد ہوتی ہے ہو وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں نا کوئی کہانی والی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی کیا کر رہے ہوتے ہیں تو سفر کو اگر آپ نے جو ہے نا وہ مدینہ مدینہ بنانا ہو نا تو آپ اپنے سفر کے اندر جو ہے وہ مدنی اشعار کی تکرار کھیل سکتے ہیں کہ جتنے بھی دو چار ہیں آپس میں جو ہے وہ ترکیب اچھا بنا لیں اسی خیال. طرح جو ہے وہ مدنی کسوٹی ہوتی <تصف> ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور سفر کا جو ہے نا وہ سلسلہ بھی بھی جو ہے نا وہ ویٹنگ میں کہیں ہوتے ہیں جہاں انتظار گاہ ہوتی انتظار کسی بھی جگہ کر رہے ہیں ایسے ہی بیٹے میں تو اب وہ شروع ہو جاتے ہیں یار پاکستان میں یہ ہو رہا ہے فلان جگہ یہ ہو رہا ہے وزیر اعظم نے آج یہ بولا ہے صدر نے وہ بولا, <تصف> بولا اس نے یہ بولا ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا تو چلیں ٹھیک ہے وہ ہر موقع پہ آپ اگر مطالعہ مطالعہ کریں کیا بات ہے مدینہ کی لیکن بہرحال یہ بھی ایک طریقے ہیں کہ ہم اپنا وقت اچھے طریقے سے اور تھوڑا تلطف کے ساتھ مزے کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک کھیل ہی ہے نا لیکن یہ اس طرح کا ایک وہ مطلب کھیل کا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر انشاءاللہ اچھے اچھی نیت ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا مستفیٰ ہے ماشاء اللہ میسجز کی ایک بھرمار ہے اور کئی ناتوں کی فرمائشیں بھی ہیں اور ایک بہت ہی محترم فرمائش میرے پاس پہنچی ہے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس کو پورا کروں اس سے پہلے کچھ میسجز پڑھتا ہوں ایک اسلامی بہن مرکز الولیا لاہور سے لکھتی ہے نات ہے اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا یہ سنا دیجئے ایک میسج ہے راول پنڈی سے محمود اتارے لکھتے ہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں یہ کلام تو شاید سب سے زیادہ آئے گا کیونکہ جس نے یہ پڑھا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اچھا تو یہ ماشاءاللہ اس کلام کو اللہ تعالی نے بڑی ترقی دی اور بہت مشہور ہوا یہ کلام یہ دھن اور یہ طرز بھی ہمارے خلیل بھائی نے ابتدان پڑھی تھی ایک میسج ہے السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مدنی چینل ماشاءاللہ اللہ مدنی چینل کے ہر سلسلے کی کیا ہی بات ہے واقعی عید کو عید بنا دیا مرحبا سبحان اللہ, اللہ برکت اتا فرمائے. آپ سب کی خواہشوں میں کائنڈلی مجھے ایک کلام سنا دیجیے. کوئی کلام انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ خیرہ. ایک میسج ہے سلام سلسلہ ذوق ناد بہت اچھا لگا آپ سے فرمائش ہے کہ آپ اپنی آواز میں یا اللہ اپنی آواز میں توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ سنا دیجیے بے حساب مغفرت دعا فرما دیجیے اللہ آپ کو میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما آمین جزاک اللہ خیرہ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں میں بار بار کھاستے ہوئے بات کر رہا ہوں کوشش کریں گے کہ اسے پڑھیں ورنہ ہمارے ناطخوائیں ہیں انشاءاللہ یہ سنائیں گے ایک اور میسج ہے میں محمد احمد اتاری فیصلہ بات سے میں باپا جان پر منقبت سننا چاہتا ہوں سعیدی اتارا یا پھر مجھ کو ملی ہے عزت کی بدولت اگر ہو سکے تو پلیز آنے پنجاب سے بنتے شبیریا لکھتی ہیں کلام رضا رضا اے میرے رضا یہ سنا دیں میری بھی فرمائش جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں کالز مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں شاید میں اگر ابھی لیٹ کروں تو سب کالز پورے سلسلے میں نہ ہو سکے چلیں چند کال ابھی دے دیں پھر فرمائشوں کو بھی پورا کرنا ہے اور ذوق ناد جو ہے اس کی بھی کچھ مراحل آگے بڑھانے ہیں کچھ کال دے دیجیے. پھر ہمارے محترم حسان مدنی صاحب کی ایک بڑی پیاری فرمائش آئی ہے میرے اپنے سیل پر میں وہ پہلے پوری کراؤں گا <coughs> جی بتا تو دے کون سی جی بتائیں گے نہیں کون سی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کچھ کال دے دیجیے میری آواز بڑھ گئی صوبہ میں جو سب سے بڑی اونچی شاخ اشفاق بھائی سنا دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصفح> وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ہے باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ جا سنوا دیجیے جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم, وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ تیار رہیے اس کلام کے لیے حور آپ کو بہت بہت عید مبارک اگلی اگلے نازر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ایک نام سننا چاہ تھا کہ وہ امین رسوم کلام ہے مرحبا آج لائیں چلیں گے شہ ابرار کے پاس وہ مہربانی کر کے سلام سنا تھا مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس ان شاء اللہ آپ کو بہت بہت عید مبارک کال کرنے کا شکریہ اگلی کال محمد اعظم تاریخ مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں یہ کلام سننا ہے سے آمین آپ کو عید مبارک بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اگلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام رضوان علی مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں مجھے منقبل تھی میرے پیر ہوئے ماشاء اللہ آمین آپ کو بھی عید مبارک اگلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سے بول رہا ہوں خلیل بھائی, سے ہے حیلتی انت یا رسول اللہ. خلیل بھائی نے بھی کیا کیا پڑھ لیا اللہ آپ کے پرانے پرانے کلاموں کی فرمائش بھی آ رہی ہے بہت بہت عید مبارک آپ کو آپ نے ہمیں کال کی حسان بھائی نے ہمیں فرمائش کی ہے سنا دیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے جن کو آپ مدنی مذاکرے میں بھی دیکھتے ہیں حضرت آپ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہم سب کی طرف سے میری طرف سے بھی ریضان بھائی کی طرف سے بھی آپ کو عید مبارک چلیں کلام سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے کلام سے آگے بڑھتے ہیں پھر کئی فرمائشیں ہیں انشاءاللہ ایک ایک شعر سب کا تھا نا یہاں پر سنانے کی کوشش میرا دل چاہ رہا تھا سنائ یہ والا کلام سونا جنگل حمیب سونا جن جنگل رات سونا جنجل رات چھ پدلی کا سونے والو جال سونے والوں جاگتے ترئی ہو چو کی رکھ لو جاگتے چُڑا لے یا وہ چو بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تا نیند نکال دی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو رتکار وہ تو نہایت سستا سو بیچ رہے کا ہم مفلس کیا مول چکا ہے ہم مفلس کیا مول چکا, ہے مفلس کیا مول چکا ہے اپنا ہی خالی ہے سونے والوں رئیو سونے والو رئیو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور فرمائش تھی اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اس کے بھی ایک شعر سنا دیجیے تو کئیوں کی فرمائش ہے یہ تو اور کال میں بھی فرمائش آئی تھی جی صلو علی آخری عمر ہے نم پہ دنیا دیکھو اب تو بس ہے ری دھن ہے میری اب تو بس تو بس سے کہیں دھنے ہو تو جو چاہے تو میری آخ سے پل دے اوٹھے تو جو چاہے تو دیکھو میں وطن سے بھی نے کا نظارہ دیکھو اب تو بس اے کی ہی دھن ہے بس ایک تمنا ایک ہے پری کی تمناگ وہ صرف ہے مدینے کی تمنا اب تو بس کہی دھونے ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا دیجیے سلطان مدینہ گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے آنکھوں میں بسائے ہیں بیابان مدینہ اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں جی لگتا بس مجھ کو بلا لیجئے گل مدینہ اب تو بس یہی دھن ہو شبیر اتاری گجرا والا پنجاب سے لکھتے ہیں برائے کرم یہ کلام سنا دے اب تو بس ایک ہی دھن ہو کے مدینہ دیکھوں ماشاء ایک میسج ہے تنویر اتاری ملتان شریف سے حضرت میری فرمائش ہے کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے یہ کلام سنا دیں جزاک اللہ خیرہ ہمارے مفتی حسان صاحب نے بھی آپ سب کو عید مبارک کہا ہے خیر مبارک بہت بہت شکریہ کلاموں کی فرمائش بھی جاری ہے ہم نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ان اللہ تعالی سنیں گے لیکن ابھی میں کچھ الفاظ پیش کرتا ہوں دیکھیں کہ آپ پچیس سیکنڈ میں ان پر شعر سنا پاتے ہیں کہ نہیں چلیں دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں ایسا کوئی شعر سنائے گھنٹی بھی جس میں لفظ آ رہا ہو شم نہیں گھنٹی اس میں تھوڑی بجانی ہے اچھا یہ آپ ہی کا ہے اچھا ہمارا ہی ہے آپ اچھا نئے نئے نا ہمارے ساتھ پرانے ہو جائیں گے <coughs> خلیل بھائی سنا رہے ہیں شم کاؤنٹر اگر ہو تو چلائیں تو سالت ہے عالم آہاا آہاا تیرا پل وائے جانا تم ہے, ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا شیر سنائیں جس میں لفظ آئے دھوم آپ دنوں میں سے کوئی بھی धूम तो सुनाएंगे आज वैसे ईद की धूम मची हुई है आप सुनाएंगे, चले आपको भी इजाजत शुरू कर दो बीच में शामिल हो जाएंगे, यार دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کی, ملاد کی دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کی, ملاد کی جھوم کے تم بھی پکارو میں خبایا مو سپا میں خبا بولو میں خبا میں بولو میں خبا میں خبا جھوم کے بولو میں آخری آخری لفظ ایک ایک اور ایسا کوئی شیر سنا جس میں لفظ آئے قلم قلم قلم, قلم آپ نے ابھی ہاتھ میں لیا ہوا تھا میں نے کہا چلے اسی سے شیر پوچھنا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ شیر تو زندگیاں ختم زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے او صاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا تیرے او ساف کا اکبا بھی پور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ بھی ایک لفظ آخری سنائیں درد آئے جس میں لفظ درد کاشف بھائی پڑھے پڑھے دل درد دل سے بے سے لوٹ رہا لگ دل دے دس بس ملکی رہا لگ سی تس کو پیرا ترا سینے پے تسل دل درد سے بسمل بسمل کہتے ہیں جب جان نکلنے کے لیے تڑپتے ہیں نا مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو وہ جو تڑپتی ہے جان نکلنے والی جو تڑپ ہوتی ہے نا کنی والی تڑپ اسے بسمل کہا جاتا ہے مچھلی بھی اس وقت اسی تکلیف میں ہوتی ہے تو ہمارا دل کاش ایسا تڑپے آقا کی یاد میں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو مچھلی لوٹتی ہے بالکل گول گھومتی ہے اور پھر آقا ہم تکلیف میں اور آپ فریاد کو نہ پہنچے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر کیا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو اے کاش گھر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو کزا ایک ہی سجدے میں ادا ہو کیا کلام ہے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم بڑھیں گے آگے کچھ فرمائشوں کو بھی پورا کرنے کی طرف مجھے ایک اور میسج آیا ہے ابھی پلیز پلیز پلیز تین بار لکھا ہے اشفاق بھائی اپنی آواز میں سنا دیں توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ اور رضا رضا بھی انہوں نے لکھا ہے کوشش کروں گا ایک میسج ہے حیدرآباد نگر سے رضوان کلام سنا دیں مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر ان اللہ ایک میسج ہے بنت منور منڈی دین. السلام, علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ مجھے کلام سنا دیں بلالو پھر مجھے اے شاہ بحر وبر مدینے میں میری ریکویسٹ ہے بھائی پلیز پوری کیجیے گا لازمی سنا دیں اوکے ایک میسج ہے اسلامی بہن ہمیں کلام سنا دیں تیری امت پریشان ہے یا نبی پلیز آپ سب کو عید مبارک ہمارے لیے دعا اے مغفرت فرمائے بہت شکریہ ایک میسج ہے سلام رضوان صاحب رضوان بھائی سے بھی نعت سنوا دیں کوئی سی بھی آپ سب کو عید مبارک آج بھی انشاءاللہ سنائیں گے اور رضوان پہلے مجھے یہ بتائیں کہ دماز کی شرائط کیا ہوتی ہیں مدری مننے۔ ابن مفتی فاروق سے نماز کی شرائط سنیں گے ابھی یاد ہے آپ پہلے یہ بتائیں نماز کی شرائط کیا ہوتی ہیں شرائط کا مطلب کیا? شرائط کیا ہوتی ہیں <coughs> تو ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتا ہے اور یہ دونوں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیاد ہوتی ہیں جن کے بغیر اگر وہ کسی عمل میں نہ پائے جائیں تو وہ عمل پایا ہی نہ جائے گا اچھا مثال کے طور پر پلر پہ بلڈنگ کھڑی ہے نا ہٹا دو تو بلڈنگ گر جائے گی اسی طرح نماز کی شرائط اور فرائض یہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اب یہ جو شرائط ہیں جو نماز سے پہلے وہ چیزیں کہ جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی اچھا وہ ہوتی ہیں نماز کی شرائط اور نماز کے اندر کی وہ چیزیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں تو اب وہ جو نماز کے پہلے کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سن لیتے ہیں. بھائی پہلے اپنا نام بتائیے بیٹا جلدی جلدی ٹائم کم ہے نماز کی نام تو بتائیے نماز کی چھ شرائط ایک طہارت نمبر طہارت ستر عورت استقبال قبلہ و نیت تکبیر تحریم سبحان اللہ تہارت ستر عورت استقبال قبلہ وقت نیت تکبیر بھی نماز کی یہ شرائط ہیں. اللہ آپ نے درست سبحان اللہ اور ان کی کیا تفصیلات ہیں یہ تو ہمیں نماز کے احکام کی طرف کی ہی احکام رہنمائی <coughs> دیکھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا تہارت جیسے وضو ہے اس کے بغیر سب جانتے کہ نماز نہیں ہوتی نا تو یہ تہارت بیسیکلی وضو جو ہے یہ تہارت ہی کا حصہ ہے وصل ہے کپڑے جس کا ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا جسم یہ ہر طرح کے ہے مثال کے طور پر تو نماز کے احکام اگر آپ دیکھ لیں میرے شیخ طریقہ سنت کی کتاب نماز کے احکام آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی میسجز کی بھرمار ہے اگر کسی کا میسج وغیرہ نہ پڑھ سکیں تو معذرت پہلے سے کر لیتے ہیں کا بھی تانتاتا ہے اور فرمائشوں کا بھی ایک پورا پلندہ ہے ایک شیر میں پڑھتا ہوں کا میرے ساتھ یہاں کے بھی, بھی پڑھیے گا توبا حضرت نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے بہت مشہور کلام ہے توبہ یہ جنت کا سب سے بڑا سب سے اونچا درخت ہے اور اعلی حضرت کیا مانگ رہے ہیں نعت رسول لکھنے کے لیے سنیے سنیے سنیے سنیے توبہ میں توبہ میں جو سب, سب, سے, سب سے اونچی, اونچی نازک سیدھی, سیدھی دلوقتي نکلی دلوقتي شاخ مانگوں نات نی لکھنے دلوقتي دلوقتي کو مانگوں ن نبی لکھنے کو شاہ سی شا نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ میں اپنے ان ہاں اپنے ان باغ کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخ دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاہ جی سے دل میں گھو پیدا پیارے تیری بنا کی شاہ آلے احمد خود بھی دیا دیا سعید ہم ساک مدد لے احمد خوش دیا, دیا س سید غمزا کن مددی وقت خزان عمرے رضا ہو برقی گوتا سنا شاہ وقت خزانے عمر گدا ہو برگا سنا شاہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ کال سنا دیجیے میرا نام عبد الغفار اتاری ہے میں جنت العولیا ملتان سے بات کر رہا ہوں مجھے وہ سنی ہے سید اار سید اتار اگلی کو غلام محمد سے بات کر رہا ہوں اب علی تاریخ میری فرمائش یہ کہ سونے تیر کراچی والے دل تیرے میں کون سا مالک کیا بات ہے کیا بات ہے. اگلی کون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مدن میں والا سے بات کر رہی ہوں مجھے خلیل بھائی کیمین چلے کلام کے ایک شعر تو ہم نے سنا ہے میں نے کہا تھا ناظرین کو بھی سننا ہے انشاءاللہ اللہ باپا کی نئی منقبت جو کہ ابھی حالی اپنے مولانا بدول صاحب رحمت اللہ 25 رمضان المبارک کو لکھی ہے ایک شیئر اس کا بھی سنیں گے حضرت آلی آلی صاحب یہ مفتی اعظم ہند شہزادہ آلہ حضرت مفتی آدم ہند مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہ خلیفہ ہیں مفتی اچھا بدل قادری جو ہیں ملت حلی حافظ حلی. ملت جو ہے یہ اپنے عبدالعزیز, عبدالعزیز جو وہاں کے مراد آباد جامعہ اشرفیہ کے بانی ماشاء ان کے یہ شاگرد بھی ہیں اور مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے خلیفہ وہ امیرالی سنت دام و برکاتہ ملالی ہے ایک انہوں نے پہلے کلام لکھا تھا وہ کون سا ہے مسلکتو مسلک امام, امام ہے علیہ السادر اور اب انہوں نے لکھا ہے مشہور کلام, کلام. پڑھے بھی خلیل بھائن ہے ماشاءاللہ اگلی کال خلی میرا نام محمد نصور راعتاری ہے اور میری ایک نات کی فرمائش ہے آپ سے نات سنا دیجئے گا مجھے میں مدینہ چلا چلیں بھائی اللہ آپ کو مدینے بار بار چلائے ہم سب جائیں اگلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں میرا کے آپ مجھے نات سنائیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر کے السلام, السلام. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ بلوچستان میں رہ کر ماشاءاللہ اللہ زبردست آپ نے کلام کی فرمائش کی ہے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اعلی حضرت کا کلام ہے یہ اگلی کال میرا نام حافظ شعیب ہے اور میں مصطفیٰ حیات سے بول رہا ہوں میری یہ فرمائش ہے کہ آپ پلیز مجھے نہ یہ نعت سنا دیں کب گناہ ہوگا یار السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ نعت نہیں ہے میرے بھائی یہ مناجات ہے مناجات وہ ہوتی ہے جس میں رب تبارک و کی بارگاہ میں دعا وغیرہ مانگی گئی ہو تو وہ مناجات ہوتی ہے نعت وہ ہوتی ہے جس میں شاہ مصطفیٰ بیان کی گئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کلام میں کچھ التجائے فریادیں ہوں تو وہ استغاثہ کہلاتا ہے بہرحال جو طرز میں پڑھا جا رہا ہو سب نعت ہے چلے نام حافظ, حافظ محمد فتح فتح اللہ ہے میری طرف سے مدنی چینل کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو عید مبارک کو اس مدنی اشعار کے اندر میری یہ فرمائش پوری کر دیں یہ نام سنا دیں جو امیر عالیہ سنت کا لکھا ہوا کلام ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے چلیں بھائی انشاءاللہ اللہ اگلی کال میں قمر زمان اطاری خانجلم سے بول رہا ہوں اور میری نام خان اسمین بھائی سے میں نے فرمائش کرنی ہے ایک میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے اگلی کال ہمارا سے اللہ تعالیٰ پچیس ہی ترقی دے مدنی چینل کو رحمتوں کی گھڑیوں میں رحمتوں کا سلسلہ چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید برکتے فرمائے تو میری ایگناد کی فرمائش ہے کہ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس دی جائے لو آمین ماشاءاللہ کئی کالز کی فرمائش ہیں کئی میرے پاس ایک مرحلہ بھی باقی ہے ابھی تو ذوق ناد کا چلیں حضور کچھ شعر مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر ایک ایک شعر صلو صلی اللہ حبی صلی اللہ محمد مجھے قدر پیش ہے تھے مبارک صفلا پھر مدینے کا تیار ہے کیوں کا نہیں کوئی تو فقط میری جھولی میں اش کو کا اکہار ہے جرم عسیہ پہ اپنے لچاتا ہوا اور اشکی ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پذرے جماعتہ ہوا تیری رحمت پینز رے جما ہوا درت حاض یہ تیرا گناہ ہے اگر ایک شیر صبح تعبا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا فرمائشوں کی کثیر وہ اگر قسمت سے میں ان کی گلی جی جی یہ بھی سنا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خا ہو جاتا کون نکا سارا ہمیں کون نکا سارا برا پا کہ ہو جاتا اگر دو تو پانی دانی مائے رحمت سے مل تا دو پانی چش رحمت نین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا صبح ہوتا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سد کالے نور کا آیا ہے تارا تری نس لے نسل موری پاک موری موری میں ہے بچہ بچا جا جا جا جا جا نور کا پاک میں ہے پچا پچا نور کا تو ہے نور تیرا سب خرا نا نور کا سب گھرانا کئیوں نے دیا ہے ایک شیر پڑھ لیتے ہیں چلنے لگا ہے تو رضا رضا میرے رزا رزا رضا میرے رضا رضا رضا میرے رزا جل بائی نور گئے سراپا رضا کا ہے تصویر ہے چہرہ رضا کا ہے وادی رضا کی کو گے رضا کا ہے وادی رضا کی کو گے رضا کا ہے جی سنس دیکھی وہ علاقہ رضا کا ہے بولو رضا رضا اے میرے رضا رضا رضا اے میرے رضا رضا رضا اے میرے رضا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بھی کئی کلام ہیں میں سوچ رہا ہوں کیا کروں کلام تو بہت سارے ہیں آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں میں تین شیر پڑھوں گا اور جس نے بیل بجائی وہ شیر پورا کریں گے ٹھیک ہے اس طرف والے اسلام بھائی پہلا شعر بڑا پیارا شعر ہے دیکھیں کون پڑھتا ہے یہ ہمارے ناظرین بھی اس سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ اس نیت سے بھی ہمیں سلسلے کو کرنا ہے ناظرین بھی اگر کئی زیادہ ہوں تو دو ٹیموں میں ہو جائیں دیکھیں کون والے پہلے شعر شروع کر دیتے ہیں آپ کے پاس شاید نہ ہو گھر کی بیل بجانا مت شروع کر دیجیے چلیں پہلا شیر جس طرف دے... دیکھ رضوان بھائی فیصلہ کیجیے کس نے پہلے بجائے سیڈے چلیں بھائی پورا کرنا ہے کون سا شیر فیصلہ نہیں کیا بھائی. طرز میں سر جس طرف جس طرف دیکھی گلشن میں بہار ہے دل مگر دل مگر خار مدینہ کا ہی شید ہے دل مگر دست مدینہ کاہی شیدائی ہے اللہ ماشاء اللہ دوسرا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے بیل بجائیں گے جو وہ پورا کریں گے جب بیل بجے گی میں خاموش ہو جاؤں گا پھر آپ نے بجائی سب تبیبوں نے رضوان بھائی سے کلام بھی سننا تھا یہ شعر آپ پڑھے فرمائش آئی تھی ان سے بھی کچھ سنیں سب تبیبوں نے سب تبی بونے دے دیا جو کر سبحان اللہ, اللہ،, اللہ، ماشاء اللہ آخری شعر اس کے بعد عصر کا وقت ہو رہا ہے ہمارے یہاں ہم نماز اثر کی تیاری کریں گے آخری شعر جو بیل پر بزر پر <کم> پورا کریں گے بڑا پیارا شعر ہے میں پڑھوں گا تو آپ بھی سنجیدہ ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی رو بھی پڑے شیر ہے بز میں افطار ہز میں سجتی تار سجیتی hmm. بز میں اف سجتی تھی کیسی, بز میں افتار سجتی تھی کیسی خوب بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا ہو گیا سب سما سونا سونا الوا الدا ماں رمضان الودا الدا مدنی مادنی مادنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اللہ جل آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کو انشاءاللہ شاء جل مختلف جو ہیں وہ آپ کو مدینہ مدینہ مدنی گلدستے جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے سعید اجمل جو کرکٹر ہیں اور ان کی باپا کی بارگاہ میں حاضری اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت مدینہ مدینہ جو ہے وہ مدنی گلدستہ ہے یہ انشاءاللہ ساڑھے چھ بجے یہ چلے گا اس کے علاوہ انشاءاللہ ہمارے جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم نے عید کیسے منائی یہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا خصوصی کون ہے خصوصی یہ تو ہم جب دیکھیں گے ان کو پتا چلے گا نا خصوصی کیا ہوتا ہے <laughs> ہمارے جو گونگے بہرے گنگے اچھا. ان کے ساتھ persons. عید جو ہے وہ کیسے منائی <coughs> یہ بھی آپ کو پتایا. اسی طرح مدینہ منورہ میں عبدالحبیب بھائی نے عید کیسے منائی وہاں پر مسجد میں گئے وہاں پر شوہر کرام کے مسارات پر گئے مساجد میں گئے وہاں کے اسلام بھائی، اچھا صرف پاکستان سے عید منانے نہیں جاتے؟ جی دنیا بھر کے آشقان رسول میرے اللہ سلطور کے اسلام بھی، بھی، بھی سے کہاں کہاں سے جو وہاں پہنچے ان سے ملاقاتیں ہوئی کس طرح عبدالحبیب بھائی کو مل رہے تھے کناۃ المدنی اور مدنی ارے چینل؟ ارے اب یہ جو تھوڑا بہت ہو سکے گا کہ وقت کی بھی کمی کیونکہ بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے بھن بھن جانا نہیں جانا مدنی چینل سے جڑے رہیے اور آپ نے دیکھا سلسلہ ذوق ناد میں ایک دو میسج اور پڑھ دیتا ہوں کلاموں کی فرمائش جو ہوگی ہم پورا آپ کو مطلب کلام نہیں سنا پائیں گے میسج آپ کی جوئی کے لیے پڑھ دیتے ہیں آپ نے بڑی محنت سے کیا ہوا یار ایک میسج ہے مجھے یہ کلام سنا دیں میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ کنیز سے اتار ہے کوئی ایک میسج ہے پنجاب سے افتخار الحسین اتاری میسج ہے اگر ممکن ہو تو میرے اطار زندہ باد یہ کلام سنا دے شبیر اتاری گجرا والا پنجاب پاکستان سے مدنی اشار کی تکرار بہت اچھا سلسلہ ہے آج پہلے پہلی مرتبہ دیکھا بہت مزہ آ رہا ہے خدا مدنی چینل کو سدا سلامت رکھے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی یہ کلام سنا دے ایک میسج ہے محمد عثمان التاری گجرات سے پلیز یہ کلام سنا دیں خلیل بھائی کی آواز میں میری چھوٹی سی بہن ہے اس کی فرمائش ہے ادریکنی یا رسول اللہ یہ کلام سنا دیں ہم بہت بہت معذرت خواہ بھی ہیں ہمارے ہاں اذانیں شروع ہو رہی ہیں ہونے والی ہیں فزان مدینہ میں ابھی اذان نہیں ہوئی انشاءاللہ ہمیں نماز اثر کے لیے بڑھنا ہے آپ دیکھیے گا مدنی چینل پر پیش کیے جائیں گے پیارے پیارے مدنی گلستے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ کے ساتھ عید کے تیسرے دن یعنی کل بھی سیم ٹائم اسی سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجیے اجازت جس کی فرمائشوں کو ہم پورا نہ کر سکے ان سے پھر دست بستہ معذرت خواہ ہیں ان اللہ کوشش کریں گے کہ کل آپ کے ساتھ پھر عید کے تیسرے دن بھی حاضر ہوں آپ کو دکھاتے ہیں سعید اجمل بھائی جو کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی ہیں اور فیضان مدینہ تشریف لائے ہے اتاری بھی ہے ماشاءاللہ اور امیر علیہ سنت کے ساتھ ان کی کیسی نشست ہوئی اس کا ایک پرومو تاکہ پھر وہ جب سلسلہ آپ دیکھیں تو اس میں پوری اس کی ڈیٹیل ہو ابھی پرومو ہے جو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کے فوراََ بعد آپ کو دکھایا جائے گا ہمیں دیجیے اجازت آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید کی خوشیاں بدائیاں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی